نخلشی مضمی دے دا دینا کی جی جہاں دیتا جدا امر دفارد وجوب دے ماد انتقار من اردن حرام دے سین دے متلا خن دمت کرکی چدا مند انتخاب مختص بے شوہادا مقام کی صاحب کری چک منداد دفن داسی مڑ میں دفن خبر نقل جائز دا. فعلا بذکر چیز نقل نده اللہ مناسب پہ حیثیت بانی. کی بے جائز دا. لیکن بلاضرتی حمل جن جنت بکی تدنی منوریت جنگی وقت کی نیت نوم چمنگے خف کو فجنت البقی <سؤال> کی مدن منور کی راغ مناد نبی السلام <سؤال> یا مکمل قطلہ فی مزا جہم دفن کی خطلا احمترینی وحد شہادہ وقف کی فرد نا ہمیں تم اس فردے تو واپس کو